جی بن محمد بھائی تشریف السلام علیکم علامہ مفتی صاحب حاضری نے مجلس مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ تصویر کے متعلق کافی بار سنا پہلے بھی آپ نے بھی اس کے اوپر کافی روشنی میں کئی بار آپ نے روشنی لی ہے تو ایک میرے جاننے والے دوست ہیں ان کی گاڑی میں کچھ اپنے تیر وغیرہ کی تصویر لگائی ہوئی تھی تو میں نے اس چیز سے ان کو کچھ بتایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ہم نے کسی فقیر کا سوال ہے کہ جی تصویر لگ سکتی ہے کیا جی جیسے گھر میں بت کی مانند کوئی انسان رہتا ہو اس کے لیے فرمایا گیا ہے یا کوئی کتے کی مانند انسان ہو اس کے لیے فرمایا گیا ہے لیکن تصویر کا کچھ مسئلہ نہیں ہے تو اس کے اوپر ذرا روشنے ڈالیں تاکہ ہمیں کچھ پتا چلے کوئی اس کو میں کتاب وغیرہ یا حدیث وغیرہ کا حوالہ دے کر اس کو ذرا بتا سکوں جزاک اللہ جی میرے بھائی اصل میں ایسے فقیر جو دین سے فقیر ہوتے ہیں نا جن کو دین کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ فقیر ہیں نا جو دنیاوی مال و دولت کے ان کے پاس نہیں ہے تو کچھ فقیر ایسے ہیں جن کے پاس دین نہیں ہے وہ اصل میں دین سے فقیر ہیں دین کے فقیر نہیں دین سے فقیر ہیں ان بیچاروں کو کیا پتا کہ شریعت کیا ہے نہ وہ حدیث پڑھے نہ ان کو پتا اور نہ ان کو پڑھنی آتی ہے ایسے فقیروں سے بچنا واجب ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح حدیث ہیں یہ یعنی کتا نما انسان رہتا ہو یہ پتہ نہیں وہ کیا آ آ یعنی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں شیطان نمایا انسان رہتا ہو یا ارے یہ کیا سارا دین جو ہے نروے قادیانی کی طرح ایک بات نہیں بنا دینا زاہرا حکم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کتا گھر میں ہو تو رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا یا جس گھر میں تصویر ہو تو رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا تصویر کس کو کہتے ہیں یعنی کہ آ یہ بھی کوئی اختلافی مسئلہ ہے کہ تصویر کیا ہے تو ایسے لوگوں سے بچنا واجب ہے وہ خود گمراہ ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں علماء نے بیان فرمایا اعلی حضرت نے بھی اپنے ملفوظات میں لکھا امام شاخری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مختلف علماء کرام نے اس روایت کو نقل کیا کہ اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑتا ہے یا پانی پر چلتا ہے تو جب تک اگر وہ آکا کریم صلی السلّ کی سنت کی مخالفت کرتا ہے تو ادب کے لائق نہیں جوتوں کے لائق ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کرے ایسا پیر ہم اصل میں چاہتے ہیں پیروں کی سنت اللہ کے نبی معذ اللہ عمل کرے ہم اپنے پیروں ان فقیروں کو نہیں بتاتے کہ اللہ کے نبی کی شریعت ہے اللہ کے نبی نے کیا کیا, کیا تھا یہ جاہل پیر ہیں جو کہتے ہیں شریعت اور ہے فخر اور ہے وہ کیا فخر جس میں شریعت نہ ہو شریعت کے تابے طریقہ آئے تو سر ماتھے دے. اگر شریعت کے خلاف تو ایسا آدمی جو قویلے کرتا ہے یہ مرز والی قویلے ہیں وہ ہر چیز جو بھی بیان کرو وہ کہتا نہیں یہ باطن کی بات ہے یہ ظاہر کی بات نہیں ہے تو ایسے پیروں فقیروں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے حق علماء جو ہیں اور جو سچے پیرانے طریقت ہیں اللہ ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے